يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي فسألون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظروبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز غوز عظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله التميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه ولقد طلق الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء السفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطواءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن أخر في العذاب الشديد قال قينه ربنا ما أعطيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون حذريني جمعة وفردانشين خواتين الإسلام خذبا مسنوناك بعد پرانی مجید کی تین مختلف صورتوں کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ تینوں آیتیں ہر انسان کے حتمی اور ابدی انجام کس سے بحث کرتی ہیں انسان ہی نہیں اس کائنات پر کائنات میں روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات اور جتنے بھی جاندار بستے ہیں ان کا آخری اور حتمی اور ابدی انجام جسے ہم موت کہتے ہیں یہ تینوں آیتیں اسی انجام سے بحث کرتی ہیں میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کے آیات تلاوت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی افہم مسفهم اگر آپ انتقال کر جائیں تو کیا یہ انسان یہ کافر ہمیشہ رہ جائیں گے کل <Kullu> نفس ذائقه الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے ونبلوکم بالشر والخير فتنہ اور ہم تمہیں بطور آزمائش بھلائی اور برائی میں مبتلا کرتے ہیں ثم تو ترجعون اور ہماری ہی جانب تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ آیت کا شان نزول مفسرین کرام رحمتہ اللہ علیہ اجمعین نے بتایا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی ہی جا رہی ہے پھیلتی ہی جا رہی ہے اور اسلام روکنے سے رک, رک نہیں رہا ہے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اسلام کو پھیلنے دو اسلام کو بننے دو کب تک پھیلے گا کب تک بڑھے گا جب تک محمد زندہ ہے تب تک پھیلے گا اور محمد کا انتقال ہو جائے تو محمد کی موت سے خود بخود اسلام بھی مر جائے گا اس وقت پرانی مجید نے آج میں یاد میں یاد نازل ہوئی وہ مجھ من خبل کر اے پیغمبر یہ سچ ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا آئے. آپ کو ایک نہ ایک دن انتقال کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالی نے اس سرزمین پر کسی انسان کو کسی مخلوق کو ابدی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی نہیں اتا کی اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے اچھے ہوں کے برے سب کو اس دنیا سے جانا پڑا اس دنیا میں پیغمبر آئے اس دنیا میں انبیاء اور رسول آئے اس دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے بڑے بڑے تاجدار آئے بڑے بڑے تاجر آئے بڑے بڑے روبدار آئے اچھا اثر و رسوخ آئے اور نئے سالے متفق آئے لیکن کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی ہم نے نہیں دی اب متحم الخال آپ کی موت کا انتظار کرنے والے آپ کی موت کا تذکرہ کرنے والے وہ یہ سوچیں کہ اس کیا انہیں مرنا نہیں ہے آپ اگر انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ زمین پہ ہمیشہ رہ جائیں گے نہیں کلو نفسائے ہمارا قانون ہے جو اٹل قانون ہے جو بدلنے والا نہیں ہے کہ ہر انسان ہی کو نہیں ہر جاندار کو جسے بھی زندگی کی نعمت ملی جسے بھی زندگی کی امانت ملی ہے اسے ایک اس امانت کو رب العالمین کے حوالے کرنا ہے تم میں نہ تو جاؤ پھر سورے نساء کی دوسری آٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میں اللہ تعالیٰ نے پیچھا کرے گی اور تم جہاں کہیں جس حالت میں رہو موت تمہیں آ کر رہے گی موت کسی راستے کی محتاج نہیں ہے موت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی موت کے لیے کسی گنجائش کی ضرورت نہیں ہوتی انسان جہاں کہیں رہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جائے موت آ کر رہے گی وہ زمین کی پستیوں میں سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جائے موت آ کر رہے گی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جائے موت آ کر رہے گی لوکم تم فی برو جم مشہے انسانوں تم شان بنگلوں میں عالیشان محلوں میں اور ایسے بنگلے ایسے محل جس میں ہر طرح کے اسباب حفاظت موجود ہو وہاں بھی پناہ گزی کیوں نہ ہو جاؤ موت اپنا راستہ ہر انسان تک تلاش کر کے آ جاتی ہے لوکن تم فی بروج ان مشیہ سورے جمعہ کی جو آئے میں نے تلاؤ کی اس میں انسانوں سے کتاب کر کے قرآن کہتا ہے ان ان انسان ہو جس کا نام سن کر تم تھرا ہوتے ہو جس کا نام سن کر تم بھاگتے ہو جس موت کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتے ہو جس انجام سے تم بچنے کے لیے بھاگنا چاہتے ہو کہ نو ملا کہاں جاؤ گے بھاگ کر کہاں جاؤ گے باغ کریں نو یہ موت تمہیں کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی دن پالے گی پیچھا کرے گی پکڑے گی تمہیں سورت دو نہیں بھی وہ اور پھر تمہیں اس ز کی جانب لوٹنا ہے جو ذات کے عالی مل ہے جو ذات کے عالی مل گئے بھی وہ شہادہ تو نب بھی حکم تم چاہ اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب اور سالی الغ بھی وہ شہادہ زات کے سامنے دینا ہے اور پورا حساب تمہیں اپنے رب کے آگے چکانا ہے یوگ ہر انسان کا بدی انجام ہر انسان کا حتمی انجام موت ہے اسی لیے شریعت نے ہمیں اس بات کی ترقی کی ہے انسان زندگی میں کبھی اس موت کو فراموش نہ کرے زندگی میں اس موت کو فراموش نہ کرے موت کو فراموش کر کے گزاری جانے والی زندگی موت کو بلا کر گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے نا زندگی ہے اور وہ شخص ناکام اور ناکام انسان ہے جو موت کو بلا کر جیتا ہے جو ایسے جیتا ہے کہ جیسے اسے کبھی مرنا نہیں ہے وہ ایسے انتظامات کرتا ہے کہ جیسے کبھی اسے اس دنیا سے جانا نہیں ہے وہ ایسے بنگلے بناتا ہے ایسے محل تیار کرتا ہے اور اتنا سامان جمع کرتا ہے کہ جیسے اسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برف کا ہے بلکہ خبر نہیں انسان وہ زندگی کامیاب زندگی کہلاتی ہے اور وہ شخص کامیاب انسان ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ موت کو سامنے رکھتا ہے اور یہ جان کر زندگی گزارتا ہے اس شور سے زندگی گزارتا ہے مجھے جانا ہے اس دنیا کو ایک نہ دن چھوڑنا ہے یہ میرا عرضی ٹھکانا ہے یہ گھر جو میں بنا رہا ہوں یہ میری بیوی بچے جو میرے ماتہ ہیں یہ میرے دوستوں بات جو میرے اطراف ہیں یہ میری رشتہ داریاں یہ میری تجارت یہ میرا کاروبار یہ سب کچھ ایک نہ دن چھوٹنے والا ہے چھوٹنے والا ہے اس تصور سے جو شف زندگی گزارتا ہے یہی کامیاب زندگی اور وہی بامراد انسان کہلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں میں فرمایا اللذات اللذات لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو اور نہ صرف یاد کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ یاد کرو اکثر کر وکرہ بھی اللذات اللہ کی قسم لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے موت ارمانوں کو ختم کر دینے والی ہے موت خواہشات کو ختم کر دینے والی ہے موت امنگوں کو ختم کر دینے والی ہے موت زندگی کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کو خاک میں ملانے والی ہے موت زندگی کی خوشیوں کو رنج و غم میں تبدیل کرنے والی ہے موت دوست کو دوست سے جدا کرنے والی ہے موت رشتے دار کو رشتے والی ہے موت کتنے کتنے والدین کو اس نے اولاد سے جدا کیا کتنے اولاد کو اس نے والدین سے جدا کیا کتنے شوہروں کو بیویوں سے جدا کیا اور کتنی بیویوں کو اس نے شوہروں سے جدا کیا انسان کی کتنی ارمانے کاٹ میں مل رہی جہاں موت کا تذکرہ آئے وہاں زندگی بے مزہ ہو جائے جہاں موت کا تذکرہ آئے وہاں زندگی بے مزہ ہو جائے. انسان کی لذتیں ختم ہو جائیں ہزار اصباحوں لذت رکھتے ہوئے بھی موت کے تذکرے پر انسان اس طرح ہوتا ہے پیچین ہوتا ہے ہزار اسباب لذت رکھتے ہوئے بھی زندگی بے ہو جاتی ہے کی جس کا خواب جس کی وحشت اور جس کی دہشت انسان کو کسی فل سکون لینے نہیں دیا کرتی دی بخاری حریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف تھے تشریف شرما تھے سابق رام رضوان اللہ علیم میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک وہاں سے ایک جنازہ گزرا ایک جنازہ گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے موت کی عظمت بتانے کے لیے موت کی حمت بتانے کے لیے موت اتنی عظیم چیز ہے موت کی حیبت کو محسوس کرتے ہوئے اور موت کی حیبت کو محسوس کروانے کے لیے نبی سلیم صلی اللہ علیہ و اٹھ کر کھڑے ہو گئے صحابہ اسلام رضوان اللہ علی مجمعین نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا علیہ ستناسم کیا وہ انسانی جان نہیں ہے وہ انسانی جان نہیں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت موت ہوتی ہے چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی اس طرح مسلمان کی موت عبرت کا سبب دے دی ہے کافر کی موت بھی عبرت کا سبب دے دی ہے انسان تو انسان اگر ہم اپنی نظروں کے سامنے کسی پتنگے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھتے ہیں کسی پتنگے کو مرتا دیکھتے ہیں اس کی موت سے بھی عبرت حاصل کرنا ہے کہ کل نفس ات الموت کہ ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے حساب پیش کرنا ہے اکرام ازوان اللہ یعنی فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے میں سے قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی جنازہ لے جا کے رکھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے آپ زمین میں قرائد رہے تھے زمین میں قرائد رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے آپ رو رہے تھے آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا موت کی حیبت نہ کی اور موت کے انجام کو سوچ کر آپ رو رہے تھے یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں ہفتہ بل لسارا. اس قدر روئے اتنا روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین کھینچ گئی آپ کے آنسو سے مٹی بھیگ گئی اس قدر روئے اور پھر آپ نے اپنے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا یا اخوانی اے میرے بھائیوں اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں لمت لہٰذا لی آئی تو یہ انجام ہر شخص کی زندگی میں آنے والا ہے اس انجام کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو قبر کی یہ منزل ہر شخص کی زندگی میں آنے والی ہے قبر کا یہ مرحلہ ہر شخص کی زندگی میں آنے والا ہے قبر کی اس منزل سے ہر شخص کو گزرنا ہے اور یہاں جو بغیر تیاری کے آئے گا وہ نہ کام ہوگا نہ مراد ہوگا یا اخوانو اس مثلی ھذا طاعدو روتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کر لو انسان کے دو گھر ہوتے ہیں انسان کے دو گھر ہوتے ہیں ایک گھر زمین کے اوپر ہوتا ہے اور ایک گھر زمین کے اندر ہوتا ہے زمین کے اوپر جو گھر ہے اس گھر میں انسان کو 40 سال رہنا ہے 50 سال رہنا ہے 60 سال رہنا ہے 70 سال رہنا ہے لیکن جو زمین کے اندر جو گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس میں صدییاں رہنا ہے جس میں سال رہنا ہے جس میں وہ مدت رہنی ہے جو مدت رپولا نوین کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ ناصبت اندیش انسان یہ اپنے انجام سے غافل انسان یہ گھر جو کہ زمین کے اوپر ہے جہاں ساٹھ ستر سال پچاس سال رہنا ہے اس گھر کو کیسے بناتا ہے اس گھر کو کیسے سوارتا ہے کیسے انتظامات کرتا ہے اس گھر کو کیسے خوش بناتا ہے رنگ روگن لگاتا ہے پینٹنگ کرتا ہے خوش بناتا ہے موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے گرمی کے لیے وہ سردی کے انتظامات کرتا ہے گرمی کے موسم میں سردی کے انتظامات کرتا ہے اے سی لگاتا ہے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ہیٹر لگاتا ہے جس گھر میں پچاس سال ساٹھ سال, سال, سال رہنا ہے وہاں کی زندگی کے لیے اس قدر انتظام کرتا ہے اور کس قدر قابل ہے وہ انسان کہ جس گھر میں اسے سدیاں گزارنی ہے ہزارہ سال گزارنی ہے کبھی وہ گھر کو آباد گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں کرتا وہاں سردی بھی ہوگی شکل میں وہاں کی سردی سے بچنے کا انتظام نہیں کرتا وہاں بھی انسان دنیا کے گھر میں چوکی رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے محافظ رکھتا ہے باڈی گارڈ رکھتا ہے کہیں گھر میں شور نہ آ جائے چوری نہ ہو جائے اور وہاں سبحان اللہ عذاب قبر میں اس کی حفاظت سے پہرے داری کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا دنیا کا بھر دنیا کا گھر آباد ہوتا ہے ان اسباب سے جو بظاہر جو ہے وقتی طور پر انسان کو راحت فراہم کرتے ہیں مگر قبر کی منزل آباد ہوتی ہے قبر کی منزل آباد ہوتی ہے قبر کا مرحلہ آباد ہوتا ہے ایمان بلّہ سے تقوی سے, عمل سے, اور عمل سے قبر کام کی کا حجیز ہے, اللہ کی ہے، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مومن قبر میں چلا جائے گا قبر کی تنہائیوں میں سبحان اللہ ایک خوبرو نوجوان اس کے جائے گا. قبر کی تنہائیوں میں ایک نوجوان بڑا ہی خوبرو نوجوان خوب شکل والا نوجوان پوشات نوجوان، خوش لباس نوجوان بڑے اچھے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اور جس سے خوشبو محرائی ہوگی وہ جائے گا مومن کہے گا تو کون ہے اس تنہائی میں کون ہے تو وہ کہے گا کا میں تیرا نیکمل ہوں تیری نمازیں تیری عبادتیں تیری ریاستیں تیرے حج تیرے سرکار و خران تیرا استعفار تیری دعائیں اور تم نے مزلوموں کی جو مدد کیونکہ سوال ہے میں تیرا نیک عمل ہوں آج قبر کی تنہائیوں میں تیرا ساتھ دینے کے لیے اور تیری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے تیری انسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری خدمت میں لے جاؤ برا ہو وہ تنہائی کی وحشت سے ہی پریشان ہوگا قبر کیا جا قبر کی تنہائیوں سے پریشان ہوگا اور اس تنہائی میں ایک بدنما شکل والا ایک بدنما اور النناک چہرے والا ایک بد شکل اس کے سامنے جائے گا پریشان ہو جائے گا اور ڈر جائے گا کہے گا کون ہے تو? میری تنہائیوں میں میری وحشت میں اضافہ کرنے کے لیے ہے وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں میں تیرا گرام ہوں میں تیرے گناہ تیری موثیتیں تیری نافرمانیاں تیری گستاخیاں آج رب العالمین نے تجھے اس, اس شکل میں بھیجا ہے تاکہ تیرے آزاد میں اضافہ ہو تیری وحشت میں اضافہ ہو تیری حبت میں اضافہ ہو اور تیرے خوف میں اضافہ ہو بھائیو ہر شخص کی زندگی میں یہ انجام ایک نہ ایک دن ان یقیناً آنے والا ہے موت کیا چیز ہے موت کیا چیز ہے مومن کے لیے موت جیسا کہ سرف نے کہا جسٹ فرون مومن کے لیے مات کیا چیز ہے کہا کے جس رویو سے پل ہے موت مومن کے لیے پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا تھا لاہور اکبر ماس مومن کے لیے یہ پل ہے جو محبوب سے ملاتا ہے ملاقات کا, کا, جیسے جیسے ساتھ ساتھ کا اشتہار جنت کی نعمتوں کی کو پانے کا ایک شوق مومن کو بے چین کر دیتا ہے کہ میں دنیا سے جلد سے جلد جاؤں آپ نے دیکھا نہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھائی نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنہ کہتے ہیں اور نماز جنازہ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ وسلم یہ اور مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کے حق میں دعا دے رہے کہ پرو اگارا اس پر رحمتوں کی بارش برسا اپنے انعامات کی بارش برسا اپنے فضل و کرم کو اس کے شامل حال کر پرو اس کے گھر سے بہتر گھر اسے عطا فرما اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اسے عطا فرما اس کی بیوی سے بہتر بیوی اسے عطا فرما اور دن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کی زبانی اس انسان کے حق میں آخرت کی نعمتوں کی سفارش جب میں نے سنی میرے دل نے کہا کہ کاش اس معیشت کی جگہ میں ہوتا کاش اس میت کے جگہ میں ہوتا کہ یہ آخرت کی نعمتیں یہ اخروی انعامات یہ رحمت الہی کی بارش جس کی سفارش نبی کریم صلی اللہ و سلم کر رہے ہیں اس کا مستحق میں ہو جاتا اس لیے مو مومن کے لیے کیا ہے جسر یوسر الحبیب بالحبیب یہ دریا ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے یہ پل ہے جو پیارے کو پیارے سے ملاتا ہے مومن کو اپنے رب سے پیار ہوتا ہے اور رب کو مومن سے پیار ہوتا ہے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ مومن محبت کرتا ہے اور مار ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے والا ذریعہ ہے مومن حقوقت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بغاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ یہ یا تو آرام لے کے جا یا تو آرام دے کی جا رہا ہے یہ یا تو آرام کے جا رہا ہے یا تو آرام جا رہا ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کیا مطلب ہے اس جملے کا مستری ہونا مسترہ آرام لے کے جا رہا ہے یا آرام لے کے جا رہا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے مومن کو موت آتی ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے وہ آرام کرنے کے لیے جاتا ہے نعمتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں دنیا میں خوب اور تھکا ہوتا ہے رب کی بندگی میں رب کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا اور تھکایا ہوتا ہے اپنی نیند کو قربان کیے ہوئے راتوں میں اٹھ کر چپ پڑا ہوتا ہے رب کی بندگی میں زندگی پوری وہ تھکا رہا اب وہ تھکان اس تھکان کے بعد ابدی آرام کی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں جنت کی نعمتیں اس کا استقبال کر رہی ہیں تبھی ہی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مومن کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے مومن کو لوگ اپنے کاندوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جنازہ کیا کہتا ہے لوگوں مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو, جلدی لے چلو مجھے اپنے گھر میں لا روکاؤ مجھے میرے منزل تک پہنچانے پہ میں دیر نہ کرو مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مختارا یا تو یہ آرام لینے کے لیے جا رہا ہے یا پھر آرام ناسلمان ہے تو اس کا وجود اس زمین پر ایک بوش تھا اس کا وجود اس زمین پر ایک مصیبت تھا اس کا وجود کائنات کی مخلوقات کے لیے پریشانی کا باعث تھا یہ کافر اور ناسلمان کی موت سے زمین کو آرام ملتا ہے اللہ کے نوی نہیں حدیث میں انسان نہیں فرمایا انسانوں کو بھی آرام ملتا ہے جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا درختوں کو بھی آرام ملتا ہے اللہ اس کی مات کافر اور آسین افرمان کی مات کائنات کی مخلوقات کے لیے آرام کا ذریعہ ہے کائنات اطمینان کا ساتھ رہتی ہے یہ ناپا وجود یہاں سے سا, یہاں سے جو ہے دور ہوا لیکن جب مومن لیکن جب مومن انتقال کرتا ہے ساری کائنات ہوتی قرآن کہتا ہے فما لے ہی مسلما والا یہ کافر جب انتقال کرتا ہے نہ آسمان نے اس پہ آنسو بہائے نہ زمین نے اس پہ آنسو بہائے اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ایک کافر کا جنازہ آسی ہونا فرمان کا جنازہ لوگ لے کر بڑھ رہے ہوتے ہیں جنازہ کیا کہتا ہے ہائے سواری آئے ہلاکت لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو بھائیوں موہن دنیا میں رہ کو آباد ہے آخرت کو آباد ہے اور ایک کافر اس دنیا میں کو برباد ہے سلیمان بن عبد الملک جو کہ اموی خل... خلیفہ ہے امر حکمران ہے سلیمان بن عبد الملک نے ابو ہازم سے پوچھا ابو ہاضم بہت بڑے بزرگ بہت بڑے بزرگ ابو سلیمان بن عبد الملک خلیفہ شاہ حکمران ہے اپنے اپنے بزرگ ابو عادم رحیم اللہ سے پوچھا کہ ابو ہادم یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ ہم حکمرانوں کے دلوں میں ہم بادشاہوں کے دلوں میں موت کا خوف اس طرح کیوں رہتا ہے موت کا ڈر اس طرح کیوں رہتا ہے اب وہ ہازم رحیم اللہ نے کہا بادشاہ سلامت وہ اللہ والے وہ کسی سے ڈر سے نہ تھے کسی کا روپ ان کی زبانوں کو لگام نہیں دے سکتا تھا اور وہ بادشاہ بھی ایسے تھے کہ قدر کر تھے ایسے اللہ والوں کی اوشا کہا کہ بتاؤ کہ ہم بادشاہوں کے دلوں میں موت کا خوف اتنا کیوں رہتا ہے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ لوگ آپ لوگ اپنی دنیا کو تو آباد کر لیتے ہیں مگر دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو ویران کر لیتے ہیں اب موت سے موت سے آپ کو اس دنیا کی آبادی سے آخرت کی ویرانیوں کی طرف جاتے ہوئے آپ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جبکہ اللہ والے اس دنیا میں رہ کر ان کی دنیا ویران ہو جاتی ہے مگر وہ اپنی آخرت کو آباد کر لیتے ہیں اس لیے موت کا وقت ان کی زندگی کا سب سے خوشی کا وقت ہوتا ہے نے دیکھا نہیں جب ایک مومن مرتا ہے ایک مومن انتقال کرتا ہے کہ سکون کے ساتھ کچھ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے ساتھ میں نبی رضی اللہ مشہور صحابی ہیں جلیل الفظر صحابی ہیں انتقال وہ صحابی ہیں جو نبی رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں رکھتے تھے اور جن کے حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی خصوصاً قبول کرنا سات دن ربھی اوقات ربی اللہ عنہ کا موت کا آیا ان کی موت بخت آیا انہوں نے ایک چادر نکالی ایک تمیز نکالی ایک لباس نکالا اور لوگوں سے کہا مجھے کفن لیتے ہوئے میرے کفن میں اور اس کپڑے میں مجھے پسند دینا کہا کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی زندگی میں اور بدر میں بدر کی جنگ میں جس دن جس دن کو پرانی مزید نے یومن فرقان پرار دیا کفر اور ایمان کے درمیان فیصلہ کن مارکار پرار دیا اس دن کافروں سے جنگ کرتے ہوئے میں یہی لباس پہنا ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ لباس جس لباس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یہ بشارت سنائی شی تم فکر رہ سر تو میرے نبی کے پدری صحابہ آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزو میں نے تمہارے حق میں ہمیشہ اکیلے تخصیصوں معافی لی ہے کہا کہ لوگوں مجھے مجھے کسن دیتے ہوئے میرے کفن میں ایک چادر کو بھی شامل کر لینا ضرور انہیں کہ کفن نیا ہو پرانے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے اسی لیے کہا جس لباس کو پہن کر یہ اعزاز ہمیں ملا تھا امن اما شی تم فکر کسن دینا اور ان کا سر ان کے بیٹے مساف کے گود میں تھا مصحب کی گود میں تھا مصحب رو رہے تھے مسحب رو رہے تھے رو رہے تھے شادی نبی رواصلے کا بیٹا کیوں رو رہے ہو بیٹا کیوں رو رہے ہو کہاں کا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس موت کی تکلیف میں ہے موت کے مرحلے میں ہے اس لیے رو رہا ہو کہاں بیٹا مت رونا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بات کو کبھی اداس نہیں دے گا اللہ حضرت. اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے باس کو کبھی عذاب نہیں دے گا وَإِنَّنِ مِنَ <الْجَنَّة> اس لیے نبی سننے مجھے سنمتی ہونے کی بشارت سنائی ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ساتھی نبی اخلاق صحابی ہیں جو آشر مبشرہ میں سے ایک ہیں دس صحابہ وہ صحابہ جنہیں کریم صلی اللہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کہا تھا ابر فی الجنہ عمر فل فی الجنہ علی جاننا شاہد الفنا فل جاننا شہید ابن الید فل جاننا زبید ابن العبام فی الجنہ وہ دس جن کے بارے میں آپ کو سننے نام لے کر کہا تھا ان میں سے ایک کافی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں جنتی ہوں اس لیے کہا بیٹا رونا نہیں پریشان نہ ہونا رنگ نہ کرنا اس لیے کہ میرا حق مجھے عذاب نہیں دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی پشروف سنائی اس لیے علم نے کہا مومن کو چاہیے مومن کو چاہیے زندگی بھر اللہ سے ڈرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے خوف کا پہلو غالب رہے اللہ سے ڈر کا پہلو غالب رہے اور ڈر کا عمل کرتا رہے لیکن جب موت کا ہے موت کے وقت امید کا پہلو غالب رہنا چاہیے خوف پر محبت کا پہلو غالب رہنا چاہیے اس لیے نبی وسلم نے حدیثوں میں فرمایا لا يموتن احل ایمان کے لیے ان بندوں کے لیے جن کی زندگیاں برداری میں گزرتی ہیں کتنی عظیم بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کتاب کر کے فرمایا يُحْسِنُ بِاللَّهِ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن زم لے کر جا رہا ہو اللہ کے ساتھ نیزمان لے کے جا رہا ہو مامنا کو نبی علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ معاف کے وقت خوف اور محبت کے پہلو کو غالب رکھو اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے اللہ اکبر مسلم شریف کی روایت سے رضی اللہ عنہ کہ نبی سے انصاری نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ اسیم سلسم پہنچے نبیم سلسم پہنچے دیکھا کہ بالکل کے عالم میں ہے آپ نے نوجوان سے پوچھا کیا تحریرت ہے تمہاری کیا جذبات ہے تمہارے اس انصاری نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے لیکن میرے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کہ میرے رب کی رحمت شامل حال ہوگی نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص انتقام کرتے ہیں ان دو جذبات کو لے کر انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں شامل کر لے گا اس پہ رحمت الہی کی بارش ہوگی کتنی بڑی بات ہے تو محترم بھائی ہو آخر اللہ انجام جو موت کی شکل میں ہے سکار کی شکل میں ہے قبر کی منزل کی شکل میں ہے قبر کے مرحلے کی شکل میں ہے ہر انسان کی زندگی میں آنے والا ہے اور اس کے لیے تیاری کرو حسن بشری رحمت اللہ علی بہت بڑے کابئی بہت بڑے بزرگ ایک شخص سے پوچھا انہوں نے حسن بشری رحمت اللہ علی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا عمر ہے تمہاری کیا عمر ہے اس نے کہا کہ ساٹھ سال کہا کہ ساٹھ سال میری عمر ہے حسن بس رحم اللہ نے کہا جانتے ہو رب سے ملاقات کی منزل کی طرف جا رہے ہو اور اس سلسلے میں ساٹھ سال کی مسافت طے کر چکے ہو تم قبر کی منزل کی طرف جا رہے ہو اور ساٹھ سال کی مسافت طے ہو چکی ہے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اور ساکھ ساکھ کی منزل اور مسافت طے ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ ان تم تم کے پاس لو نے کیا تیار کر گا। ہو دا گیا دا زیادہ, مصری زیادہ انتظامات دا تو دا نہیں کیے ہیں میں نے کوئی زیادہ سفر تو زیادہ میں نے تیار نہیں کیا ہے اگر بچنا ہے آخرت میں نجات پانا ہے آخرت میں رب کے سامنے رسوائی سے بچنا ہے تو کیا کروں میں بسری ملا نے کہا آسان تدبیر ہے کہا کیا تدبیر ہے کہ تمہاری جو زندگی باقی رہ گئی چاہے وہ جتنی بھی ہو توبہ اور وہ ہو و بندگی کے راستے پہ رہ گزار دو باقی زندگی اور چاہے جتنی بھی ہو مہینے کی ہو سال کی ہو دو سال کی ہو دس سال کی ہو بیس سال, سال, سال کی ہو جتنی بھی زندگی ہے سچے دن سے اب توبہ کرو اور باقی زندگی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ گزار دو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے سات سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور رب العالمین تمہاری بھٹیا زندگی کی عبادتوں ریاضتوں کی قدر کرتے ہوئے تمہیں جنت دے, دے گا اور اگر باقی جو زندگی رہ گئی ہے اس کو بگاڑ لو گے اس کو بناؤ گے نہیں اٹاط اور فرما برداری کے راستے پہ نہیں گزارو گے ساج کال کی زندگی کا بھی حساب دینا ہے اور باقی جو زندگی اس کا بھی حساب دینا ہے تو لہٰذا تم ساج کال کو پہنچ چکے ہو اپنا حساب لے لو خود اپنا محاصرہ کر لو خود کو سدھار لو تو بھائیوں انسان انسان کے آگے ہر انسان کے آگے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ بچپنا ہو وہ لڑپن ہو وہ جوانی ہو وہ بڑھاپا ہو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان کی موت اس کو اس کو آ سکتی ہے موت کے, کے لیے عمر کا کوئی مرحلہ مسائل نہیں موت کے لیے عمر کا کوئی وقت مقرر نہیں اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو موت کو یاد کرنا مت بھولو موت کو یاد کرنا مت بھولو اللہ اکبر پر کہاں کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کی انگوٹھی میں بھی ایک جملہ تاریخ کی ایک روایت کہتی ہے کہ کفا بالموت مو کفا بالموت مو موت سب سے بڑا ناس ہے موت سب سے بڑا ہے موت سب سے بڑی نصیحت ہے موت سب سے بڑی عبرت ہے موت سب سے بڑا سبق ہے کیا مطلب ایک انسان ہزار بیانات سنتا ہے سمجھتا نہیں ہزار خبریں سنتا ہے سدھرتا نہیں ہزار کتابیں لڑتا ہے سدھرتا نہیں لیکن اس کے کسی عظیم اس کے کسی دوست اس کے کسی رشتے دار کا حادثہ اس کی نظروں کے سامنے ہو جائے اللہ اکبر موت اس کو ایسا سبق دیتی ہے کہ اس کو سدھار کے رکھ دیتی ہے موت سب سے بڑا نا ہے موت سب سے بڑا واحد ہے اور جو موت سے نہ سدھرے جو ماپ سے نہ سدھرے جو موت سے عبرت حاصل نہ کرے صبح و شام اپنی نظروں کے سامنے جنازے دیکھ رہا ہو اور دیکھ رہا ہو اس کے اپنے دوست و آباد دنیا سے جا رہے ہیں اس کے اپنی و آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں پر وہ رفلت میں پڑا ہوا ہے موت جس کی آنکھیں نہ کھولے پھر کوئی نصیحت ایسے شخص پہ کارگر نہیں ہوگی معاف کا, کا انجام جس شخص کو نصیحت حاصل کرنے کا نصیحت حاصل کرنے پہ نہ ایسا شخص کسی نصیحت سے متاثر نہیں ہو سکتا ہم صبح ہیں، ہمارے آئزہ صارف ہمارے جانے لو، آن کی آن میں، ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے درمیان سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ موت ہمارے لیے اور تمام لوگ زندے ہیں ان سب کے لیے بڑا ہی عبرت کا سبق ہے اب اللہ ترین وسلم کی اس نصیحت کو جان لے اور ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم موت کو فراموش کر کے گزارتے ہوں موت کو یاد کرو موت کو یاد کر کے گزارے جانے والی زندگی ہی ذمہ دارانہ زندگی ہوتی ہے اور موت کو بھول کر موت کو فراموش کر کے گزار گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے نہ زندگی ہے دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو توفیق پی قدا فرمائیں کہ ہم زندگی میں ہر قدم موت کو یاد رکھیں قبر کی منزل اور آخرت کی آنے والی اس منزل کے لیے رق العالمی ہم سب کو کما اور تیاری کریں گے تو تار بار یا تار بار جو پر ہم سے جو ہم صرف کرنے کی تو رب حلیم